محتنم حضرات دینی بھائیوں اور دوستوں کی صورت النحل کی ایک کی تلاوت کی گئی ہے جس میں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اللہ اور احسان کا حکم دیا ہے تقویین حسن جو لوگ تقوا اختیار کرتے ہیں اور احسان کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کا ساتھ دیتے ہیں ان کی مسرت اور مدد کرتے ہیں اللہ رب العالمین کے بے پناہ انعامات اور بے شمار فضل و کرم میں سے ایک بڑا فضل و کرم یہ کہ انسان ہم کو اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے صاحب اولاد بنایا اولاد کے نعمت سے نوازا ہے یہ اللہ رب العالمین عظیم ترین نعمت ہے رب العالمین نے فمایا و اللہ ہو جل من انزوا جا و جا من ازواجا ورا داتا کو میرا یہ بات افلون حب رب نے شا نمایا اللہ حرب العالمین نے اپنے فتل و کرم اور مہربانی سے تمہارے ہی جنس سے تمہارا جوڑا بنایا اور پھر تمہارے جوڑے تمہاری بیوی سے اللہ حرب العالمین اولاد کوتے کوتیاں نواس نواسیاں ان تمام ہر قسم کی اولاد سے اللہ نے مالا مال کیا یہ اللہ رب العالمین کے عظیم ترین نعمت ہے اس پر اللہ رب العالمین کا ش... اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنا چاہیے اس لیے رب العالمین نے ساتھ نوانا اللہ نے بی بی دیا اولاد دیا بچے دیا پوتے پوتے اور نواسیاں پوتے پوتیاں نواس نواسیاں دیا پھر کے حلال کا انتظام کیا افیل با کے کیا تم باطل چیزوں کو تسلیم کرتے ہو وب نعمت اللہ ہم یک فرون اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں دوستو اولاد اگر اللہ نے ہمیں دیا ہے تو یہ اللہ کی نعمت ہے تین اہم اہم عظیم ترین ذمہ داریاں ہم پر ہوتی ہیں نمبر ایک اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ رب العالمین کا احسان اللہ رب العالمین کے شکر کا احساس ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کتنی عظیم ترین نعمتوں سے نوازا ہے اور نمبر دو ہمیں چاہیے کہ اس نعمت کی حفاظت کریں اللہ رب العالمین نے اولاد ہمیں دیا ہے یہ اللہ کی نعمت ہے اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں کی حفاظت کرنا ہمارے فرائض میں سے ہوتا ہے دوستو اللہ رب ال کا کلم ہیں آپ مسلمان ہیں اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے آپ فرائض کی واجبات کی دین کی شریعت کی پابندی کر رہے ہیں اللہ رب العالمین نے آپ کو اولاد دیا پوتے پوتیاں دیا نواز نوازیاں دیا اولاد بیٹے بیٹیاں دے کر کے اللہ نے ایک نعمت دی ہے کہ تمہارے بعد بھی تمہارے اولاد میں یہ ہمارا دین باقی رہے ہمارے نبی کی سنت باقی رہے یہ اللہ رب العالمین نے ہمارے فرائض میں سے رکھا ہے اس لیے رب العالمی میرے ساتھ روایادین منوقو ان کم و حلی کم نارا ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اولاد کو جہنم سے بچائیں جہنم سے حفاظت کریں اور اپنی اولاد کے ذریعے اللہ کے دین کی حفاظت ایسا نہ ہو. پر کریں لاپرواہی یاد کریں آپ تو بڑے دیندار ہیں تحجار ہیں گھر میں تلاوت کی ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور احسان کا شکر ادا کیا جا رہا ہے اور آپ اس کے اپنی اولاد کی حفاظت نہ کریں تو آپ کے گھر میں دین کے بجائے بے دینی آ جائے تلاوت قرآن کے بجائے فضول چینی گھر میں دیکھی جانے لگے تو اپنی اولاد کی حفاظت کریں یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت سے اللہ نے اس لیے اولاد دیا کہ آپ کے بعد بھی اسلام آپ کے گھر میں آپ کے گھر میں آپ کے فیملی میں آپ کے خاندان میں یہ دین باقی رہ جائے نبی علیہ اللہ رب العالمین نے تیسری اہم بڑی ذمہ داری یہ دی ہے کہ اولاد کی تعلیم و تربیت ہونی چاہیے اللہ نے ہمیں اولاد دیا تو ہمارے اوپر فرق قرار دیا ہے کہ ہم اولاد کی صحیح تربیت کریں اسی لیے رب العالمین نے نبی الہ سلاسام شافرمالا ان الله سائل ها ها ان الله سائل قل <كُل> لا <رهين أم استرعى> رجلا انہیں اللہ رب العالمی نے تمہارے اوپر جو بھی ذمہ داری ڈالی ہے چھوٹی سے لے کر کے بڑی تک ہر ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ سوال کرے گا روزے کا نماز کا ہی دیکھے کا دیر کا شریعت کا یہ سوال تو ہونا ہی ہونا ہے اس کے ساتھ دوستو ایک بڑا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی اولاد جو ذمے داری دی تھی اولاد تعلیم کی اولاد کی تربیت کی اولاد کو دین پر قائم رکھنے کی آخر تم نے اس کی کتنی حفاظت کیا ہے انحلی بے کی چھوٹی چھوٹی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ سوال کرے گا یہاں تک کہ اللہ رب العالمی فرمائے گئے ہم نے تمہیں اولاد دیا تھا تم نے اولاد کے تعلیم اور اولاد کی تربیت کتنی کیا تم نے کتنا کی ہے تو دوستو یہ اللہ حرب العالمی کا رات کہاں ہماری جا رہی ہیں دین پر ہیں یا بے دینی پر ہیں نماز کی پابندی کرتی ہے شریعت کی پابندی کرتی ہے یا کسی اور راہ پر جا رہی ہے اس کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر ڈالی ہے اور اس ذمہ داری کے متعلق قیامت کے دن اللہ رب العالمین ہم سے سوال کرے گا حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب اللہ تعالیٰ اور ان کے والد امیر عبد خطاب رضی اللہ تعالیٰ مروی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ باپ کو کے میدان میں کھڑا کرے گا اور درمیان ان, کے ان, کی, ان کی اولاد کو کھڑا کرنے کے بعد پوچھے گا مادا ادب تہواد اے باپ اور اے ماں یہ اولاد اور بیٹے بیٹیاں میں نے دیا تھا یہ سب تیرے سامنے کھڑے ہیں ذرا بتا ماذا ادب کہ مادہ تم نے ان کو کیا ادب سکھلایا تھا ان کی تربیت کتنی کی تھی اور ان کو تم نے تعلیم کیا دلایا تھا یہ ہر ایک انسان کے سامنے قیامت کے دن اللہ رب العالمین اللہ رب العالمین کے سامنے ہر ایک کو جواب دینا ہے اگر اس موقع پر برابر کوتا ہی ہوئی تو رب العالمین کا فرمان سورت اللہ ماتانخترونت کے دن لہن فرمایا باپ اپنا بھی گناہ اٹھائے گا اور اپنی اولاد اپنی نسل اپنے بیٹے بیٹیوں کا وہ گناہ گناہ کا بوجھ لے گا اور سب کے ساتھ یہ جہنم میں داخل کیا جائے گا ولا لحمل افطالح و تالماحََ ولا یوسل ماتان تو دوستو ہمیں جواب دینا ہے رب کے سامنے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے ذمہ داری ہے اپنے آپ کو جہنم سے بچانا اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچانا اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت ادا کرنے کی تو فکر سے فرمائے اور ہمارے اندر اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری کے احساس پیدا کر دے اکول حاضر وغم بیمار تو الحمد للہ وبکہ دوستوں آج ایک بڑے ستنے کا دمانہ ہے آج آپ کو معلوم ہے ہم سے بہتر جانتے ہی ایک اتنی بڑا موبائل میں پوری دنیا دنیا کی ساری اچھائیاں اور ساری برائیاں آپ کے پیٹے کے آپ کے بیٹی کے جیب میں ہے پہلے سے زمانہ وہ تھا کہ برائی کرنے کے لیے کہیں جانا پڑتا تھا آج تو آپ کی بے انتہا ذمہ داری ہے پہلے آپ دیکھتے تھے بچہ کہاں جا رہا ہے کس کے ساتھ جا رہا ہے اور کیا کر رہا ہے آپ اس کا پیچھا کرتے تھے و کے خاطر آج آپ کو کہیں نہیں جانا ہے حتیٰ کہ آپ آپ کا بیتا اپنے میں اپنے بستر پر لیٹ کر کے اس پوری دنیا میں اچھائی دیکھ رہا ہے یا برائی دیکھ رہا ہے اچھا کر رہا ہے یا برا کر رہا ہے آج آپ کے بازو میں بیٹا لیٹ کر کے کرتا ہے کہیں اس کو جانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے دوستوں آج یہ ساری چیزیں جو یہ اے اے اے ہمارے سامنے یہ اڑکڑا تو بے برائیوں کے بہت ساری چیزیں ہمارے پاکٹ میں ہمارے بچوں کے جیب میں ہماری بیٹی کے پرس كے اندر موجود ہے آج بے انتہا ضرورت ہے کہ آپ اپنا وقت نکالیں اور اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت كو خیال کریں بچے اچھی ہی چیز دیكھیں برائی سے اپنے آپ کو بچائیں یہ ہماری کی ذمہ داری ہے انسان ہے اس سے اس سے بڑا لاپرواہ ہے اور اولاد کو بھی چاہیے اور ان کو سمجھائیں کہ رب آگ فرمایا ہے میری بیٹیا یہ تیری آنکھ کیا کرتی ہے رات کی تاریخی میں بند کمرے میں کیا دیکھتی ہے موبائل بند میں پر کیا دیکھتی ہے یاد را اللہ تعالیٰ سے ڈر یہ آنکھ سے جو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ کے آمد کے دن تج سے پوچھے گا کہ یہ چیز ت نے کیوں دیکھی ولف اس دل کے بارے میں پوشا ہوگا اور گھسا کر کے بل بھسا دیا کان میں کیا کیا سن رہا ہے ما نہیں جانتی باپ نہیں جانتا لیکن اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کان میں پل گھسا کر کے کیا سن رہا ہے ان تمام چیزوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری دی ہے کہ ہم اپنا وقت نکالیں اور اپنی اولاد کی نگرانی کریں اور اپنے اولاد کے ساتھ بیٹھ کر کے انہیں کچھ دین کی باتیں بتائیں سمجھائیں انہیں سکھائیں ان کی تربیت کریں نبی علیہ کا فرمان ہے یہاں غلام اے اللہ یہاں فض کا نبی علیہ اپنے خاندان کے بچوں کو ملنے جلنے والے والوں کے بچوں کو لے کر کے بیٹھتے وقت نکالتے اور ان کو دین کی تعلیم دیتے بنیادی گاجیں بتاتے عقیدہ کی آداب اسلامیہ ان تمام چیزوں کی تعلیم دیتے تھے تربیت کرتے تھے اللہ کے واسطے ذرا اپنے بنیادی کام کو سمیٹو اور اولاد کے لیے تھوڑا سبق نکالو اولاد کیا کر رہی ہے اس پر کی نگاہ ہونی چاہیے آپ کی توجہ ہونی چاہیے اگر ایسا آپ نے نہ کیا تو اعلان ہے اکبر سب سے بڑا خسارہ یہ ایک انسان کوتا اور باواہی کرے اور قیامت کے قیامت کے جہان میں جائے تو اپنی پوری فیملی کے ساتھ جائے اکیلا نہ جائے اب خود بھی گیا اور اپنے اہل کو بھی لے کے گیا اور گیا کہاں لاہواؤ کہ کو لے کر کے ایک ایسے جانور کے دکھے میں کھڑا ہوگا جس کی چھت جو ہوگی وہ آپ کی ہوگی وہ ملسا کہیں بولن اور فص جو ہوگا وہ بھی شہان نیت کا ہوگا اللہ نے جو قوض اللہ عبادت یہی وہ چیز ہے جس سے اللہ تعالی اپنے بندوں کو بڑھاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کی صحیح تعلیم اور تربیت کرنے کے توفیق میں فرمائے اور گھروں کے اندر اور پارٹیکروں کے اندر جو ان دونوں پہلو ہیں ایک طرف نیکی بھی اس میں بھری ہے دوسری جاری برائیاں بھی ہیں سب بٹن دبا کی ڈیلی ہے کوششیں کریں نگرانی ہے کریں بچے اچھی ہی چیز دیکھیں برائی بو سے اپنے آپ کو بچائیں ہم تمام کو اکیس راہ فرما اور آپ کی تربیت کرنے کے توحیق میں رہتے ہیں وہاں کے رئیس دورہ اور ان کے اصحاب و احمان کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرما ہر بلا ہر آفت سے بچا لے جس شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حاکم شیخ سلطان رفتہ کو اللہ ہر بنا ہر آفت ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ بچا لے اے را ان حضرات سے وہی کابل جس میں آپ کی ہدا ہے امت کی بھلا ہے قوم اور ملت کی بھرخیر ہے اور ہر ایسے کام سے ان کے ہاتھوں کو روک لے جس میں آپ کا گدب ہے قوم اور ملت و ملت کا نقصان اور خسانہ ہے ملک اور وطن کی کن کا شر ہے ایسے تمام چیزوں سے ان کے ہاتھوں کو روک لے یہ دنیا میں جس جتنے مسلمان ملک ہیں ہر مسلم ملک کو امن و امان کا گہوارہ بنا دے اور جہاں مسلمان اکلیت میں اللہ ان کے جان کی ان کے مہان کی انك إزتكي انك إسمة وإفتكي الله تعالى حفاظت فرما اللهم اكفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله إن الله يعبر بالأدل والحسان وإيتائه القرمى وينهى عن فهشاء والمنكر والبجي يعدكم لعلكم تذكرون وادقروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكروا الله تعالى أكبرك